حکمت ڈلا شرائط اسلام اس کا حکم جس نے اسلام کی شریعتوں کو اسلام کے اقدامات کو بدل دیا زمین پر بنے ہوئے اقدامات کو شریعت کی جگہ جاری کیے جس حکم نے اس حاکم کا کیا آروپ تو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ للہ نخمر مسلی علیہ بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم یہ موضوع ایک دم سے دور حاضر میں بلکہ ان آیام میں اور زیادہ اہم ہو گیا پہلے ہی اس کی اہمیت کچھ کم نہ دی مگر چونکہ باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جب علماء مطلق میں فتح دیتے ہیں مطلق کہتے ہیں جنرل کو آزاد کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ قاطر ہو جاتا ہے جو یہ عمل کرے وہ قاصر ہو جاتا ہے جو, جو یہ قول کرے جو بات زبان سے نکالے وہ قاصر ہو جاتا ہے اس سے مراد علماء کی عام ایک اصول بیان کرنا ہوتا ہے اگر واقعات کوئی ایسا کرے وہی عقیدہ رکھے جس کو علماء نے کہا کہ وہ عقیدہ رکھنے والا قافل ہے وہی بال کہے جس پر علماء نے کہا یہ فال کہنے والا قاخل ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے وہی عمل کرے جس پر علماء نے کہا یہ عمل کرنے والا کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے تو یہ جو معین ہے یہ ایک فرد خاص پہلے عام کا اصول جیان رہا کہ جو بھی کرے وہ عام مطلب ابوین کا مسئلہ درپیش رہے کچھ خاص آدمی جو یہ کام کرتا ہے شب سے خاص فرض خاص جس کا نام مثلاً آپ کہہ دیں شہباز ہے اور وہ بشیر کا بیٹا ہے بشیر ہے اور وہ رفید کا بیٹا ہے وہ جب کرتا ہے تو کیا عام لوگ یہ حق رکھتے ہیں تو اسے سمجھے سمجھیں کیونکہ عالم نے یہ کہہ دیا تو یہ ہے مطلق اور معیت کا فرق اس کو معین کرے یہ جو فرد خاص شخص خاص ہے جس نے یہ کفر والا عقیدہ کفر والا قول یہ کفر والا عمل کیا اس پر عام لوگ مسلمان کیا سمجھے اس کو کیا سمجھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کریں مسلمان والا سلوک کریں یا کافر والا سلوک کرے اس میں بڑی تفصیلات تھی آپ کہیں گے کہ ہر وقت اس مسند درد سے اور اس نمبر سے یہی ایک بات بتائی جاتی ہے شاید کہ ہمیں یہ خبر کاری ہو گیا ہے کہ امت مسلمہ میں لوگوں کو کاقت بناتے رہے تاروض بلّہ میں نکالے آغن اللہ عبداز اللہ ہمیں اس نے پناہ میں رکھے اس بات سے کہ ہم مسلمین کے اندر کتنا فساد اور, اور ان کے اندر نقصان کا باعث ون لا ہم تو یہ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آئندمہ نے کہا اسلام لانے کے بعد سب سے بڑھ کر جو بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو کسی ایسے عقیدے میں ایسے کسی قول میں اور ایسے کسی عمل میں ڈال دے کہ آپ اسلام کا فائدہ اللہ کے حوالہ اٹھا سکیں اس لیے اس کا علم حاصل ہو کہ وہ کون کون سے عقائد ہے اسلام لانے کے بعد جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتے ہیں کون سے کال اور فون سے عمل میں پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم جان بچانا چاہتے ہیں فتن بہت زیادہ ہے نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی آپ کا مات کھول کھول کر بیان کیے گئے جبکہ کہ فتنے اس وقت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اب جب فتن اس قدر زیادہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق تہتر سرکے پورے زور کے ساتھ مارد وجود سے آ چکے جن میں ایک حق پر ہے ہر طرف سے یہ الوار ہے جہاں پر بمبوں کی اور گولیوں کی بچھار ہے ہم پر وہاں پر ہمارے عقائد میں زندگی کے ہر میدان میں شیطانی بسواق ہم سے ہمارا منحج چھین لینا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو ہم سب سے پہلے تو بھائی اپنے لیے بیان کریں ہم بچ جائیں ہم کسی کفر میں شرط میں مبتلا ہو پھر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو جان لیں تو خود بچنے کے بعد اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑائیں جن کو بچانے کی ہمیں طاقت ہے اہلیت ہے ان کو سمجھائیں اور بچائیں کیونکہ سارے لوگ جو شرک میں حکمت میں ملوث ہیں یقیناً موقع پر مشرق نہیں یہ بات درست ان میں سے بہت جنیک جن نیت مرید دلحق حق کو چاہنے والے ہیں اسلام لائے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے جنت کمانے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے انہیں اللہ کے حکموں پر قربان ہونے والے مگر کو حکومت میں ملوث ہے جہالت کی وجہ سے جب ان کے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے فوری طور پر اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں ان کو ڈرائیں تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈرانے کے بعد بھی جمے ہوئے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں قکر شرک پر ان سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں یہ مقاصد ہے بیان کرنے کے اور یہ اہم ترین مضمون ہے کہ کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتب کب ہوتا ہے اور اسی لیے ہمارے ففحان حکم المرط مرتد کا کیا حکم ہے اس پر ابواب باندھے ہیں صرف کی کتابوں میں کہ کون کون سے وہ کام ہیں جن سے آدمی مرتاد ہو جاتا ہے محمد الباب رحم اللہ نے بھی حکم المرتاد رسالہ بھی لکھا اور نواقب الاسلام بھی رسالہ لکھا اسلام کو ڈھا دینے والی باتیں پہنچتی ہیں یہ شاید سفر حوالی ہے اللہ رب ال کی زندگی میں سے اپنے کے ایمان میں کے سوا میں وہی اضافہ ہمارے آئی اور انہیں حق پر ہی موت دے ہوئی یہ صاحب لکھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ انا اللہ صاحب کل آدھا حق ان بخار کہ حق کے سارے دشمن یہ بہتر پھر گئے اگر خاموشی اختیار کر کیونکہ وہ اس موضوع میں آئے ہیں کہ ایک بڑا غلی الزام جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ تم امت کو پھاڑ رہے ہو جبکہ وہ جڑی ہوئی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ الزام جو دے رہے ہو کہ تم خاموش ہو جاؤ رد کرنا بند کر دو یہ ہر مقصد جو تم نے اپنی زبان لمبی کی ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ ضرور ہے یہ کفر ہے یہ فرداف ہے یہ جو ہے یہ ملت سے خارج کرنے والا گناہ اپنی زبانیں اگر تم بند کرو تو امت جڑ جائے اور امت اتنی زیادہ طاقتور ہو جائے کہ کفر کو بھاگنے کے لیے جگہ نہ ملے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بل حق و حق تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ خاموش بھی ہو جائیں یہ حق کے مقابلے میں باطل کو حق کہنا چھوڑ دیں ہم کو اس لیے کہنا پڑا کہ جو لوگ شفٹ کر رہے ہیں اسے شفٹ کو نہیں مانتے اگر وہ شرف مانتے ہوں تو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیوں کرے کون کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ شرک قابل معافی گنا ہر بدترین سے بدترین گروہ بدترین سے بدترین عقیدہ عمل رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ شرک نہ قابل معافی گنا کفر آدمی کو دیکھ لمبے ہمیں چک بھی دے جائے گا اگر ویسے شرف سمجھتے ہوتے میرے بھائی اگر کفر سمجھتے ہوتے تو کیوں کرتے اور اگر سمجھ کر بھی وہ کفر کو کفر نہیں کہتے شرک کو شرک نہیں کہتے بلکہ اولیاء اللہ کی محبت اور اسی طرح سے قرآن و سنت کا مقصود کہتے ہیں تو پھر اور بڑی مجرم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہم سے لڑ رہے ہیں یہ شرک کو پھیلا رہے ہیں اولیاء کی محبت کہہ کر یا کوئی اور خوبصورت اسلامی عنوانات دے کر تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں اور اگر یہ سارے خاموشی بھی اختیار کریں کوئی بھی شرک کی وکالت نہ کرے کوئی بھی کپر کی وکالت نہ کرے اور یہ کبھی خاموش نہیں ہو گئے مان لیا کہ خاموش ہو گئے کہتے لما جاگا لما جاگا لنا انفا ان بیاں لمارے لیے دن بھی جائز نہیں کہ محب کے بیان سے رک جائیں ہم تو کی تفصیلات اسلام کے تمام کے تمام احکامات اور جہاں پر آدمی تو عید سے نکل کر شرف میں جاتا ہے شرف کی پہچان کو ان کی پہچان پھر بھی کنا کرانے پر اللہ کی طرف سے جو ہے حکم دیے گئے ہیں تو اس کو بیان کریں لوگوں کے لیے وہ ڈا آبادی اور لوگوں کو سچے اسلام کی طرف بُنائیں سب کئی فیلوز انس اٹاوا ہوا یہ ہار اور ہم اس ہار میں کیسے خاموش ہو جب اسلام سے لڑا جا رہا ہے باطن عقائد والے خود کو اسلام کہہ رہے صرف ہمیں تو हम کراتے ہم हो نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد کہتے ہیں حاض الق المقل اوسالی یہ جو امت اس وقت کٹی تھٹی ہوئی ہے صرف امت مسلمہ یوراز دنہ نسکتا بیان تریقن خلاص نہ ہمیں یہ کہتے کہ ہم منہ بند کرنے لیں کس طرح اس مصیبت سے نکلا جا رہا جا سکتا ہے ہمیں معلوم و قرآن و سنت سے کہ اس فرقہ بازی کی سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے اور ہم خاموش ہو جائیں کیسے جائے جائزہ ہمارے لیے خاموش ہونا کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں اور انہیں بھٹکنے دیں اس فرقہ بازی میں جو جہاں پر لگا لگا رہے جسے کوئی لگ دی ہم خاموش ہو گئے اور یہ ان کا اتفاق قائم ہے یہ اتفاق ہے دل تمہارے جدا جدا ہے اپنے مدرسوں میں اپنی مسجدوں میں اپنی نجی مافنوں میں اور اپنی خاص محافلوں میں تم ایک دوسرے کو کافی کیا اوپر سے جڑ گئے ہو امریکہ کے خوف کی وجہ سے یا کسی اور مفاد کی وجہ سے تو یہ جڑنا مصنوعی جڑنا ہے سخت جبی آخ دیکھے گا تو اکٹھے ہو گئے بخلو ہوں شکا اب دل ہے تو جدا جدا ہے وہ کہتے ہیں ہم کہ چپ نہیں کر سکتے اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں یہ آپ آ جائیں چالیس کے بعد سفا نمبر پینتالیس پر ذرا پہلے کی امیر پڑ یہاں سے اندر کولا مافی زماننا اوپر والی لائن بہوا ان نل اولا ما سی زمانی نا پہلے کچھ لفظ کے بک کا تعلق پیچھے سے بہوا ان نل اولا ما سی زمانی نا جو ہیں ہمارے زمانے کے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ابن محمد بن عبد الوہاد کے زمانے کے نہیں ہیں علماء اور ابن اتنے تو زمانے کے علماء نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اگر تم ابن تعمیر کو تاطاریوں کی فوج میں دیکھ لو لو رائٹ صرف مجھے دیکھ لو کہ میں تاطار کی طرف شریک ہوں مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے میں ان مرتدوں کے اندر ان کی فوج کا ایک سپاہی بن کر ابن تعبیہ ان میں شریک ہے اور کہتے ہیں اللہ راسی مصحب اور میں نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے سختلونی مجھے ابن تیمیہ کو قتل کر دینا معلوم ہوا عوام الناس کو اس معین پر ابن تیمیہ معین ہے یہ مطلق فتویٰ نہیں ہے مطلق ہوتا جو یہ کرے وہ یہ ہے یہ ہے مطلب یہ معین کا فتوہ ہے اپنی جان پر فتویٰ دے رہے ہیں ابن تیمیہ کا تعطیوں کے لشکر میں کون سے تعطاری جو کلمہ پڑھ چکے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جو شریعت کے بہت سارے احکام بھی چلاتے ہیں اور باقی ان کا قانون ریاست چنگیز کا یادتا ہے چنگیز کا دستور ہے جیسے پاکستان نے میں اپنی اسمبلی نے اپنے لیے دستور بنایا اس دستور کے کچھ حدار و حرام ہے کچھ اللہ کی شریعت کے حدال و حرام ہے کچھ اس دستور میں اسلام کی اور مسلمان کی تاریخ ہے کچھ شریعت میں اسلام اور مسلمان کی تاریخ ہے دونوں مختلف ہیں بلکہ مخالف ہیں بلکہ برقس ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں تو کہا اگر مجھے تاطاروں کی فوج میں صرف دیکھ لو تو تمہیں کسی سے فتوا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں پہلے سے اپنے بارے میں فتوا دے رہا ہوں اللہ نے انہیں بچایا اور وہ کبھی بھی ایسا نہ چاہتے تھے یہ صرف عوام کو دلیر کرنے کے لیے کہ تاطاروں کے ساتھ قتال کرنے میں تاطاروں کو کلمہ پڑھنا عوام کو دھوکے میں نہ ڈالے کہا اگر اس نے کو دیکھو کہ تاطاروں کی فوج میں کھڑا ہے ان کی طرف سے لڑ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف سب مجھے قتل کر دینا تو پھر کیا کہتے ہیں اب نے تصویرات دلایا من نے یہ فون لا کر کیا لوگ دلیر ہو گئے اور لوگوں کے تمام وسواس چھٹ گئے اور لوگ سینے تان کر اور پوری تسلی کے ساتھ تاطاروں کے سامنے سیشک سلائی دیوار بن کے لڑنے لگے جہاں محمد البحاق کہتے ہیں وَهُوَا اَنَّ فِي زمانِ ہمارے زمانے والے کہتے ہیں من کالا لا فسلم جس نے لا إِلَّ اللہ کہہ دیا وہ مسلم ہے محمد رسول اللہ اسی سے مراد لیا گیا بے شک لکھا نہیں گیا حرام المال بدم اس کا مال بھی حرام اس کا خون بھی حرام مسلمانوں کا لا يقفر ولا يقاتل نہ اسے کبھی کافر کہا جائے گا نہ اس سے قتال کیا جائے گا حقہ حقہ کے وہ یہ اور یہ کیوں نہ کر لے آگے بیان کرتے ہیں یقیناً جو لا الا محمد رسول پڑھے گا اس کا مال اور جان حرام ہے جب تک کہ وہ کفر کر کے لا الا محمد رسول سے نکل نہ جائے اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھ لیتا ہے تو حلال وہ کہتے ہیں اس کا خون اور مال حرام ہو گیا حتی کہ وہ یہ اور یہ کیوں نہ کرے وہ کیا ہے حتہ ان حتیہ کے یہ علماء صراحت سے کہتے ہیں بدوی بدوی کے بدم کے شان میں بدم کون ہے آرابی وہ دیہاتی لوگ جو عرب میں اس وقت آباد تھے جبکہ محمد بن عبد الوہاب نے دعوت کا آغاز کیا اللہ جینا یہ قز جو کہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں اور آج اپنے جاہلوں میں آپ چل پھر کے دیکھ لیں آپ کو دور دراز گاؤں میں اور بہت جاہلیت کے علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں پر پاکستان میں آپ دیکھ لیں بڑے شرم میں حتیٰ کہ جو مزدور عام طور پر یا جو سیدھے سادے یہ لوگ بالکل ان پر کام کرتے ہیں ان میں کوئی آپ کو نظر آئے گا جو نماز پڑھتا ہوں جیسے یہ معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ کون تھے تفصیل کے ساتھ اللہ اسلام کیا ہے اور آخرت کے بارے میں ایسے اقوال تو عام سننے میں آئے گے کہ کس نے دیکھا جی کیا ہوگا آگے کون جانتا ہے کیا ہوگا اور جب ان کے ہاں موت ہو جائے میں اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارا گھر ہی ملا میں نے بالکل ان سے سنا جو شہری میں پڑھی لکھے ہیں تو کہا کہ لو ہاں یہ جو دیہاتی ہیں ان پڑھ ہے اجد ہے یہ اجد ہے جانگلی ہے اس لیے جانگلی نہیں ہے کہ یہ سیدھے سادے بھولے بالے ہیں انہیں شہروں میں رہنا نہیں آتا لاکھ نہ رہنا آتا ہو انہیں شہروں کی کوئی تمیز نہ ہو اگر اللہ کے دین کی تمیز ہے تو ہمارے مسلم بھائی اور قابل احترام ہیں کہا کہ یہ جانگلی جو اللہ کے بارے میں بھی معلوم نہیں کرتے یکذبون البعث کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں ایسی خوراکات بختے ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ آخرت پر کوئی نہیں مان لے بہ ان شرائ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ولابا خشم ہوں خاصو ان کرا اور ان کی شریعت کون سی ہے جو ان کے ہاں اصول چلتے ہیں جیسے قبائلیوں میں اپنے بڑے سرداروں میں جیسے خاندانوں میں اور قبیلوں میں یہاں پنجاب میں بھی آپ چلے جائیں دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر وہاں کے لوگ نے رواج اسلام سے بڑھ کر وہ خود لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو لڑکی دے رہا ہے وہ دن رات شراب پیتا ہے اللہ کے لیے کبھی نماز نہیں پڑتا سب کچھ ہے اور خود یہ نماز بھی پڑھتا ہے اس کو پوچھا جا رہا ہے وہ کہتا ہے ہماری برادری میں کس بار اس کا ہی کوئی نہیں ہے اب کیا کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی شریعت کے مطابق بلایا جائے کہ آؤ ہمارے ساتھ جھگڑے کا فیصلہ اللہ کی شریعت سے کر لو پاکستان کی عدالتوں میں نہ جاؤ یہاں عدل نہیں ہے یہاں تو سراسر ظلم ہے کیونکہ یہاں اللہ کی شریعت کی بالا تاری قائم نہیں ہے تو وہ اس شخص کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور یہ بات غلط سمجھیں گے بالمن حسلم یقر بال قرآن ہی حقیقت یہ کہ جانے اتنے جاہل ہے کہ یہ قرآن کا شروع سے لے کر آخر تک انکاری کر دے وہ یک قرون بدین رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے و دین سارے کے انکاری ماؤ اقرار کبھی السنت سات زبانوں سے ان کا اقرار ہے عظیم بخشو ہے یہ ہر وقت نبی علیہ اللہ سے محبت کے پاس زبان کے اعتبار سے جو ہے وہ ادا کرتے وہ اقرار اہم اقرار کرتے اللہ الا محمد رسول اللہ شراہم احد ہاں یہ دوسرا اقرار ہے بھائی اقرار ہوں اور ان کا اقرار ہے مانتے ہیں ان شرآم اہد ام آؤ لہم پرن بشر یہ جو ان کے ہاں اصول چل رہے ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے بابوں نے بنائے ہمارے ملک والوں نے حاکموں نے بنائے یا ہمارے سرداروں نے بنائے یا ہمارے مولویوں اور دردیشوں نے بنائے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ ساڈے مولوی صاحب گمراہ سن تیری یہ بھی ٹھیک ہے تو ساڈے مولوی صاحب گمراہ سن انہوں نے بھی گٹی پڑی یہ ان کا جو ہے تب لال وہ علماء الوقت اور ہمارے وقت کے جو علماء کلم اس سارے کا اقرار نہیں کرتے کہ ان میں یہ جہالت ہے کہ اسلام کا ایک بال بھی باقی رہی بحاظ القت گلامت علما دام لوگ بھی کہنے لگ گئے علماء سے سن سن کر کہ یہ جانگنی جائے لوگ ہیں ان میں تو بالکل اسلام کا ایک بال بد بھی موجود نہیں ہے جیسے تبلیغی جماعت والے دوست کہا کرتے ہیں کہ ہم گاؤں میں جاتے تو لوگوں کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا لوگوں کو نکاح بھی نہیں پڑھانا آتا لوگوں کو نماز نہ پڑھنی آتی یار نہ وہ پڑھتے انہیں کچھ بھی اسلام کا معلوم نہیں یہ حقیقت نہیں ایسا ہی دور دراز علاقوں میں اور یہاں ایسے لوگ مل جاتے ہیں دور دراز جانے کی ضرورت تو بعد میں پیش آئے گا وہ ان کرو بنا رسول تو علماء نے کہنے کے بعد کہ ان کے پاس ایک بال بھی اسلام کا نہیں خود ہی انکار کر دیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے بلک پر رسولہ مت اعلیٰ بلکہ اس کا کو اس کو کافر کا ہے علما نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سچ کہتا ہے اس مسئلے میں کہ اتنا جاہل آدمی جس کو نہ توحید کی پہچان ہو نہ شرک کی نہ اسلام کی پہچان ہو نہ خود جو آخرت کے بارے میں بھی جو منہ میں آئے بک دیتا ہو جو لطیفہ سناتے وقت یہ نہ سوچتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اللہ بیٹھا ہے ابھی کہ پھر اسٹے آئے کہ اے غالب یہ بھانڈ کیا کرتے ہیں یہ تمام بکواس کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر نہ پکڑے ہم تو صرف کفر نقل کر رہے ہیں ہم نے شادیوں میں سنا جب ہم نوجوان تھے اور ہمیں عقل نہ تھی کہ یہ کیا کر رہے کیا اللہ پاک کے بارے میں لطیفے اور جناب یہ وکیلوں کے ہاں آئے اور بس مذاق اڑا رہے تو سب جو ہے ایل ایل بی ہے وہاں تک کوئی بدرہ بھی بھی ہے بس دنیا ہاپڑی یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر گیا فرشتوں کے ساتھ مذاق کر گیا یہ اللہ کا یہ مقام نہیں ہے اور یہ بھی کانوں سے الفاظ سنے جو موت کے بارے میں پہلے آپ کو میں نے بیان کیے دوبارہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور کہتے ہیں وہ کال و من کف پر من ف کہتے جس نے ان کو کافر کہا جن کے پلے میں دین کو کچھ بھی نہیں نہ صرف کی پہچان نہ توحید کی پہچان نہ اسلام کی پہچان نہ کفر کی پہچان نہ آخرت پر یقین نہ اسلام کے کسی قانون پر یقین چلنا ہے تو اپنے رسم و رواج پر چلنا ہے تو اپنے قبیلے کے سرداروں کے طریقے پر اور دور کر جانا ہے تو انہی عدالتوں میں جانا ہے جن کے بارے میں انہیں احترا ہے کہ یہاں اللہ کا قانون نہیں چلتا بل مسلم ہوں ان اور ان کے نزدیک جو مسلم ہے وہ کون ہے اس کی کیا تعریف ہے مسلم وہ اللہ جمع اور مینل اسلام اشارتوں جس کے پاس اسلام کا بال بھی نہ ہو کلمہ پڑھتا ہو مسلم اللہ یقول بھی نشانی ہاں زبان سے یہ گئے لا الا اللہ بہو ابعد الناس ان پہا اور اس کلمے کو سمجھنے کے لیے وہ دنیا میں جو سب سے زیادہ دور ہوتا ہے سمجھ کے اعتبار سے ان لوگوں میں سے ہو نہ لا الہ کا مفہوم سمجھتا ہوں نہ الل اللہ کا مفہوم سمجھتا ہوں نہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ و تحقیق مطلوبہ علم القیدت عمل اور اس کو نہ پتا ہو کہ اس کا حقیقی مینا کیا ہے علم کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جان لے میرے پڑھنے والے میری تحریر کو اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرے آمین اللہ حاض علم کہ یہ مسالہ کہ لا الہ الا اللہ کا فہم اور اس کی تحقیق سچا فہم کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے کتنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا مسلم ہونے کا اگر فائدہ بھی دے دے, دے دنیا میں تو قیامت کا دن کام نہ آئے گا اگر اس کا جو مطلوب ہے اس پڑھانے سے جو اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کریں اگر وہ ہم نے نہ کیا تو لا الہ الا اللہ سوائے حسرت کے روز محشر میں اور کچھ نہ ہوگا تو جان لے اللہ حاضی جی المسلہ کہ یہ مسئلہ احمل اشیاء سب چیزوں سے زیادہ عام ہے تیری جان سے زیادہ عام ہے بچانے سے تیرے بچوں سے زیادہ عام ہے بیوی سے زیادہ عام ہے دنیا کے ہر مال اور ہر اچھی چیز سے زیادہ یہ اچھا ہے یہ مسئلہ ہے اشیاء کل علیہ سب چیزوں سے زیادہ تیرے اوپر لازمی ہے فرض نہیں قفر و اسلام کیونکہ کفر اسلام کا مطلب ہے بہنا بہن سب تک کا بیما انضل اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نے ان علماء کو سچا جان لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھتلانے والا سما زکر نہ لگا بنل قرآن و سنت جس طرح ہم نے تیرے لیے ذکر کر دیا قرآن سنت اور اجماع امت سے وہ ان تبدیل ص اللہ و رسول آف کا <وَرُوكَا> اور اگر تنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو سچ جانا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تجھے کافر کریں گے وہ حضل قفر شریف بال قرآن رسول اتحاد اور یہ قفر صریح ننگا چکو پر قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسالہ میں کبشتہ کل اب مشرقی ہا و مغربی ہاؤ اس زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل چکا گلم یوسلم اور اس سے کوئی تھوڑوں میں سے تھوڑا بچا ہوگا بین رجم تل اگر جنت کا امید وار ہے وقف منار من جہنم کی آگ سے ڈر رہا ہے فصل بہ جیل اس مسئلے کو طلب کر علماء سے اس کو سیکھ اس کا علم حاصل کر وہ دوست تھا میرل کتاب سننا <وَتْسُنَّة> کتاب سے اس کا درس لے بہت رل اور اسے محرر کر اسے تحریر کر اسے محفوظ کر بلا تختل بھی ہا اور اس کو طلب کرنے میں قصر کا شکار نہ ہو یا بلا تو اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی کمی نہ چھوڑ ہر اپنی جو توانائی ہے اس راستے میں کھپا دے کھانا چھوڑ دے پینا چھوڑ دے سونا چھوڑ دے ہنسنا چھوڑ دے رونا چھوڑ دے اور پہلے اس کو حاصل کر اگر تاہتا ہے کہ اللہ کی جہنم سے بچ جائے فرمایا لی اجلی شدت الحاج الحا کیونکہ بڑی شدید حاجت ہے اس کی طرف تو اگر جان لے سمجھ لے بلی انہا ال اسلام ولگف کیونکہ اسلام و کا مسئلہ ہے بکل اللہ عمنی رشنی اور اللہ کو کہہ کہ اللہ مجھے الہام کر دے میری ہدایت آنکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سمجھ دے اپنی طرح اپنے ہاں سے و المنی اور اللہ مجھے اپنی طرف سے مجھے علم والا کر دے ویزنی ما آئی کا اور جب تک تو مجھے زندہ رکھتا ہے اللہ مجھے فتنوں کی گمراہی اور سے محفوظ رکھ امیر ثما میں وہ اکثر دعا اور دعا زیادہ کر اور اکثر یہ دعا پڑھ بس دعا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ <متاز> دعا اکثر پڑھا کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ و و اپنی تاجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے بہ رب, و رب اے اللہ رب العزت عل کے رب میکائیل کے رب, رب فاطر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے علی مل غیب اور ظاہر کو جاننے والے انتہ کو مبینہ عباد قفیمہ کانوی یخر تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے حکم کرنے والا ہے، ان قریب اپنے بندوں کے درمیان ہر اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے من الحق، اللہ اپنی خاص عنایت کے ساتھ اس اختلاف میں میری حق کی طرف رہنمائی کر دے آمین مستقیم اے اللہ جسے تو چاہے مستقیم سراپ کی طرف راہنمائی کرتا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں محمد رب الحاب آپ کا کیونکہ مجھے جلدی ختم کرنا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اندر ہمارے دوست صلا نبی اتنے والے ڈاکٹر شفیق الرحمان وہ تشریف فرما ہے اور لازمی ہے کہ آپ ان سے کچھ نصیحتیں اور میں بھی ان سے کچھ نصیحتیں سب سے پہلے میں اور بعد میں آپ انہیں نصیحت میں تو آدمی کو لالچی ہونا چاہیے ہم ان سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ ان کا ایمان بھی نصیحت کرنے سے تازہ کرے عامر تو وہ آپ کو پندرہ میں کی ان شاء اللہ بعد میں نصیحت کریں یہ بعد میں میں نے یہ رکھا کہ زیادہ دوست ہو جائیں جو کچھ دوست آتے رہتے ہیں وہاں پر میں ڈاکٹر صاحب کی بات زیادہ سے زیادہ دوست بصورت الدہ <الرِّجَّة> مرتب ہونے کی صورت انب اس طرح کی رب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبئی موت جو اللہ نے سب کے لیے لکھ لی واقعہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علی تشریف علی دے گئے تو عرب جو تھے افطر تب سی رب ہونے کے اعتبار سے کئی فرقے بن گئے مرتدوں کی کئی قسمیں بن گئی عربوں بتا رجا اطلاب عبادت الاس ایک تو گروہ تھا عربوں کا جو پہلے کلمہ پڑتا تھا اور مسلم تھا اب وہ بتوں کی پوجا میں دوبارہ چلا گیا بکان العکان نبی لمام لمامار اگر نبی ہوتا تو نہ مرتا صلی اللہ علیہ و وسلم وفیر کا ایک فرقے نے کہا نو نو ہم اللہ پر ایمان تو لائیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے ویری سوری ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بتائے اثر الدن اسلام وسلو اور ایک وہ گروہ ہے جس نے اسلام کا بھی اقرار باقی رکھا نماز بھی پڑھتے رہے بلاکن مانا اس لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوئی بتاب اللہ, الا اللہ محمد رسول اللہ ایک وہ گروہ تھا جس نے یہ شہادت بھی دی اور کہا بلاک سب مسلم وسلم کذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں شریک کر لیا تھا اور اس طرح تین اور بھی تھے ایک عورت نبی تھی اور دو مرد نبی تھے اور وزال کا انا او اکا مودن ابھی اس کو پڑھنے سے پہلے یہ پرانے یہ جی پہرے کو جس کو ہم نے پڑھا غور کریں کہ محمد بن عبد الوقاف نے مانوئے زکات کو مرکزوں میں شامل کیا اس میں کوئی صبح آپ کو باقی نہیں رہنا چاہیے زکاط کا انکار کرنے والے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دے گا رضی اللہ عنہ تعمیر کے ساتھ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے صحابہ سے عقیدہ سیکھ کر اس عقیدے پر قائم رہنے والے اور سارے اعمال میں ان کے اساتذہ صحابہ سے رضوان اللہ تھا اس وقت کوئی تصبک نہیں تھا کوئی ارزا نہیں تھا کوئی خارجی نہیں تھے کوئی گمراہ نہیں تھا ایک صحابہ سے سچا اسلام انہوں نے سچے لوگوں سے سیکھا اور پھر بھی صرف زکوۃ نہ دینے کی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب نے ابن سہلیہ نے رحمہ اللہ ابو عبید قاسم بن سلام نے جو تیسری ہجری ہی کے ہیں یا چھ ان لوگوں نے انہیں کفار قرار دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتب قرار دیا ان کی عورتوں کو لوڈیا بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا ان کا خون بہایا مشرقوں کی طرح ان کے مال کو مالے غنی قرار دیا بزار اور وہ اتنی ہے کہ اللہ عقاء مسعود اماں اور بزا لکھا یہ جی مسائلہ تداب نے اپنے ساتھ گواہ بنا لیے کہ یہ دیکھو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ملنے کے لیے میں گیا تھا زندگی میں ایک دفعہ یہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ اب وسلم کو ملا تھا تو اس وقت اس نے کہا جب ملا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ تو میرے ساتھ نبوت میں شریک ووٹ میں صحیح کرنی جرت ہے پما اخبر آگ پر کتنا بڑا حوصلہ نبی محمد پر بھی بولتا صلی اللہ علیہ صحابہ وسیم رجل من اصاد معروف بالعلم یقال رجال ایک بندہ رجال تھا ان میں وہ علم اور عبادت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا وہ بھی ظالم اس دوائی میں شریک ہو گیا تھا کلمہ بھی پڑھتا تھا تو لوگوں نے مان لیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگوت کو شریک کیا اور لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور یہ ایک دوسرا نبی اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا جمن کا دعوا کیا اس کے ساتھ بھی ہو گئے اور ایک اور صحابہ بھی کفری منظر کرنا یہ جسنوں کا اوپر ہم نے ذکر کیا ان کے بارے میں صحابہ نے ان کے کافر ہونے میں کوئی بھی شک نہیں کیا وہ وجو بھی قتال اور ان سے قتال کرنے کے فرض ہونے لگے الا لامیہ زکات صرف زکوٰۃ سے جو رکنے والے تھے اس کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا اور وہ اختلاف جب ہوا تو اللہ نے جمع کر دیا ان کو وہ عمر کے اور عمر کے ساتھ اور لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ ان اور ان جنہوں نے اختلاف کیا کہ ابو بکر یہ کلمہ پڑھتے ہیں تم ان کے ساتھ کیسے لڑو گے اللہ کے رسول نے تو کہا جو کلمہ پڑھ لے اس نے اپنا جان مال سے محبوظ کر لیا تو پھر ابو بکر نے سمجھایا کہ اللہ بھی حق کی نبی علیہ اسلام نے جو کہا ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھ لے آسام و انہوں نے بچا لیے مجھ سے کیا اپنے خون اور اپنے مال انلہ بھی حق کی ہا. ہاں اس کلمے کے حق کے ساتھ یہ خون اور مال پھر حلال ہو سکتے تو ابو بکر نے کہا جس کہ طرح اس کلمے کا حق نماز ہے اسی طرح زکات دیا ہے معلوم ہوا کہ نماز کا انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف پہلے کتاب پر اب عمر متفق تھے تو اب مسا عمر جیسے ان کے کتاب پر متفق ہو اس طرح زکات نہ دینے والوں کے کتاب پر بھی مجھ سے متفق ہو جاؤ یا نماز چھوڑنے والے جو پوری قوم اپنی ایک شوقت کے ساتھ اجتماعی طور پر نماز سے انکار کرے اس کے کافر ہونے میں جیسے عمر تمہیں یقین ہے یہ بھی کافر ہوگا تو کہا مانیہ زکات مانیہ زکار مانی کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہوا بلا آزم ابو بکری رضی اللہ علیہ اعلیٰ جب ابو بکر نے پختہ ارادہ ظاہر کیا ان کے ساتھ قتال کرنے کا کی للہ ہوں اس سے کہا گیا کوئی فر نقات ابو بکری سے کیسے لڑے ہوں رضی اللہ تعالی بکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو یہ کہا امید تو مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں لڑوں جب انہوں نے یہ کہہ دیا لاہ آسم امی انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے محفوظ کر لیے اللہ بھی سوائے اس کلیمے کے حق سے ان کا مال بھی لوٹا جائے گا اگر اس کلبے کو توڑ دیں گے اور خون بھی بہایا جائے گا کالا ابو بکر ابو بکر نے کہا زکات اب ان حق اے میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ زکات اس کلبے کا حق ہے وندا قسم ہے مجھے رب الزلہ والاکرام کی لو منا اون اس قال ان رسول اللہ اگر ایک رسی اونٹ باندھنے کی یا دوسری جگہ روایات میں آتا ہے کہ ایک بھیر کا بچہ جو زکاس میں ان پر واجب بدھتا ہے اگر وہ بھی بدماشی سے گونڈا گردی سے مجھے دینے سے انکار کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں لا کاٹن تم الا منگی میں اس سے روکنے پر ان سے کتاب کروں گا ان کے خون بہا دوں گا اور ان کے مال جو ہے میرے لیے حلال ہوں گے اور میں ان سے زکاس وصول کر کے چھوڑوں گا شبہ صحابہ رضی اللہ صحابہ سے شبہ جاتا رہا جو انہیں ان کے مسلم ہونے پر شبہ ہوا تھا معلوم ہوا کہ یہ کفار تھے مرتب تھے صحابہ انہیں مسلمان سمجھ بیٹھے تھے چاند ایک صحابہ جن میں عمر بھی تھے کون سے مسلمان کالین مقربین اللہ کے نہیں نہیں حکمی مسلمان سرکاری مسلمان قانونی مسلمان تو مسلم تو سمجھا تو جو مرتاب تھے اس کو کیا سمجھا صحابہ نے مسلم تو یہ کفایت اللہ جیسے جوحال کے کہتے ہیں کہ جو بندہ مرتاد ہو گیا ہو اور کسی کو اس کے ارتداد کی سمجھ بے شک نہ آئے کہ یہ مرتاد ہو گیا آخر تم جانے سے اولا ما کے آئے گی نا اور وہ اسے مسلم کہہ رہے تھے وہ خود بھی مرتا ہے معذ اللہ حسفر اللہ نظب اللہ ابھی عمر ان مرتدوں کو مسلم کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شبہ اللہ ہے جب صبح ابو بکر دور کرتے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اب صبا زالت صبح صبح صبح ظاہر ہو گیا صبح جاتا رہا اب صحابہ رضی اللہ علیہ صحابہ آفو اور انہوں نے پہچان لیا وجوب پتال ان کے ساتھ قتال کرنے کے وجوب کو فقات الم وہ ناسا اللہ علیہ انہوں نے قتال کیا اللہ نے ان کی مدد کی فقاتلو من منقات الم جن کو انہوں نے قتل کرنا تھا اللہ نے لکھا تھا ان کو قتل کیا وہ صبو نسا ان کی عورتوں کو لویا بنا دیا اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا اور سب سے اہم بات جس پر آج کا مسلمان ہے تمل ہا دل قسطہ اللہ کی جال من خلقه اللہ خل کی اس قصے میں غور کر کہ اس قصے کو جو صحابہ کے اندر واقع ہوا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ایک دلیل بنا دی ہے سمجھنے والوں کے لیے اور یہ اوبر کا فہم تھا جس کو اللہ نے سبب بنایا کہ امت کے اندر ایک اختلاف ہوتے ہوتے رہ گیا رب اللہ عنہ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے ہم اگلے بار سے دوسرے بات واقعہ پرا تھی وقعہ تھی اب کتاف کے زمانے میں ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ قبیلہ ہے جس میں سے مسلمہ قذاب اٹھا تھا بنی حنیفہ میں جو باقی بندے بچے مسلمہ قذاب کے قتل کے بعد لما راجا اسلام وہ اسلام میں واپس لوٹ آئے توبہ کر لے تبرا من مسلم مسلمہ کا سے تبرا کیا کہ یہ کافر تھا کس بھی اور اس کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا کاب ان کو اپنا گناہ بہت بڑا لگا اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ وقت ہمیں بھیج دو کہاں بھیج دو ہمیں بھیج دو جہاں پر جہاد ہوتا ہے کتاب ہوتا ہے ہمیں دور دراز اللہ کے راستے میں مارنے اور مرنے کے لیے بھیج دو ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے محفوظ و معمون ہوتے ہوئے جو قیامت تک معمون و محفوظ اس کے صحابہ زندہ ہے ہم نے نبی بنا لیا مسلموں کو شریک کر لیا اتنے روئے اتنے دکھی ہوئے کہ ان کو دور بھیج دیا گیا دور بھیج دیا گیا جہاں پر وہ جہاد کرے اور وہ کتار کرے بناظر الکوفا یہ لائن ہے ایک دو تین چار پانچ بھی لائن پہ آ گیا یہ سنگ مستدا کے بعد کوفا یہ کوفہ میں نازل ہوئے کوفہ میں پڑاؤ اختیار کیا وہاں بستی بنا لی بار لہو بہار محلہ گنج وہاں ان کا ایک معروف محلہ بن گیا جس کو مالا بنو حنیفا کہتے تھے بنی حلیفہ کہتے تھے اور اس میں ایک مسجد تھی مسجد بنی ہنیفہ سمر المسلمین اللہ مسجد مسجد بین المغربی بل شاہ مغرب الشاہ کی نماز کے درمیان کچھ مسلمانوں کا گزر ان کی مسجد سے ہوا فسان کلام کا نہ صرف مسلمانوں نے جو گزر رہے تھے ایک بات سنی مسجد سے کیا بات سنی کوئی کہہ رہا تھا کہ مسلمہ سچا تھا وہ جماعت کثیر اور بڑے لوگ بیٹھے ہوئے مسجد اندر. وَلَا لَم لَم کے اندر ولاقن اللہ جی لم یقل ہو لم یون پھر ہو علامن کالا اور ان مسلمانوں نے گواہی دی کہ جس نے یہ کہا نہیں ہے کہ مسلمان سچا تھا اس نے انکار بھی نہیں کیا ایک نے کہا ہے باقی خاموش رہے اب ایک کہتا مسلمان سچا تھا باقی خاموش ہے. را مسعود اب ان کا معاملہ عبداللہ بن مسعود کی طرف اٹھایا گیا یعنی ان سے حکم پوچھا گیا جی ان کا حکم کیا ہے فجامہ صحابہ ہوں جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا عبداللہ بن مسعود نے کیا مشورہ کیا یہ مشورہ کیا کہ کافر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے نہیں نہیں یہ مشورہ نہیں کیا ہر یفل ہوں انصاف کیا ان کو قتل کر دیا جائے بے شک توبہ بھی کرے او یف یا, یا ان سے توبہ کروائی جائے توبہ کروائی جائے یا توبہ کر بھی جائے تو قتل کر دیا جائے یہ مشورہ ہوا اس میں تو شک ہی نہیں کہ کافر ہو چکے بعض نے کہا ان سے توبہ کرانے کی ضرورت نہیں پہلے انہوں نے توبہ کی تھی یہ جھوٹے لوگ ہیں پھر انہوں نے بڑی بکواس کی ہے ان کو قتل کر دو سب کو بعض بعض نے کہا نہیں توبہ کرا لوگ کچھ خاموش رہے ہیں سب بعض کو تو عبداللہ بن مسعود نے توبہ کرائی وقاط بعض یس اور بعض جو ہیں ان سے توبہ نہیں کروائی ان کو قتل کروا دیا گیا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو بہت بڑی ہے اس کے بعد آگے آئے ماں باقاعتی زمان القلفا اراج جی. الفا را کے زمانے میں کیا ایک واقعہ ہوا اگلے واقعہ دے اصل میں یہ, یہ شیخ محمد بن عبد البہاد کا رسالہ حفم ال ہے یہ حکم المرتا ان کا جو رسالا ہے یہ کوئی ہے جس کو پہلے درج کر دیا کس سے مختصر سیرت رسول سے کہ سیرت رسول پڑھنے والوں تمہیں سیرت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہ سمجھ لو گے اور اس مفہوم کے الٹ سے اپنے آپ کو نہ بچا لو گے اور ان لوگوں سے جو صرف اور کف میں ڈوبے ہوئے ہیں تم اپنے آپ کو جدا نہ کر لو گے بابا کا آسین زمان ہے گلافا راجدرین گلفا راج کے زمانے میں کیا ہوا یہ کہتے ہیں افحاب علی بن ابھی طالب لمحہ یا علی بن طالب کے کچھ لوگ جو رضی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اپنا لیڈر یا صحیح ماننے والے معاویہ کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو الا کہا علی کو اور کہا انت انتا تو تو ہی ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقب یہ دوسری لائن میں پڑھی میں مختصر کر کر کے آگے چل جاؤں جلدی پہنچ جاؤں فقب دا ہوں الاخادی. علی نے کیا کیا جب ان کو انتا انتا کہا تین دن دیے ان کو دوسری جگہ روایات میں آتا تین دن دیے ان کو مسجد کے باہر بٹھا دیا اور کہا کہ انہیں سمجھاؤ کہ میں ادار نہیں ہوں انہیں سمجھایا گیا تین دن کے بعد جب سمجھانے کے بعد وہ جٹ گئے فوقت الحقاد ان کے لیے خندقیں کھو دی مالا احتاب اور ان کو آگ سے بھر دیا ایندھن سے بھر دیا وہ اگر اس نے آگ بھڑکا دیم پیا وہ آیا اور ان زندوں کو آگ میں علی نے پھینک دیا رضی اللہ وہ معلوم اور یہ بات معلوم انہیں کہ ان القاطف کے کہا مثل مثلاً نصرانی اسرانی ہوگی اللہ جب اللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا کا جلانا جائز نہیں ہے آج کے ساتھ یہ بند نارا اگر سے کسی کا بھی آگ میں جلانا جائز نہیں بعد میں یہ حدیث عبداللہ بن عباس نے بیان کی علی کو معلوم نہیں تھی مگر وہ کہتا ہے علی کو یہ اور نکارا کے بارے میں تو معلوم تھا ربھی اللہ تعالیٰ ہو مگر انہوں نے غصہ اتنا کیا اس بات پر کہ مسلمان ہونے کے بعد تو کافی ہو جائے کہ آگ میں جلا دی اس کے آگے ما وقع بھی زمان صحابہ اعدن جو صحابہ کے زمانے میں ہوا یہ بھی صحابہ کے زمانے میں ہوا یہ کیا واقعہ ہے یہ واقعہ یہ کہ مختار بن ابھی ابھی اختی مختار القذاب جسے کہا جاتا ہے یہ اٹھا اسلام کا جھنڈا لے کر اہل بیس کی حمایت میں اور اس نے اسلامی حکومت قائم کی اور یہ عبداللہ ابن مسعود میں نے عبداللہ ابن عباس کہہ دیا تھا یہ سمجھ کر کے شاید اہل بیت کا یہ حامی تھا تو عبداللہ ابن عباس کے ساتھ نہیں عبداللہ ابن مسعود جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو شاگرد تھے عراق کی طرف ان کو اس نے قاضی وغیرہ مقرر کیا یعنی ابن, ابن مسعود کے جو شاگرد ہوں گے وہ کتنے بڑے علماء ہوں گے اتنے بڑے علماء کو کداس مقرر کیے محکموں میں اور شاندار اسلامی حکومت قائم کی اور یہ بالکل توحید و تو سنت پر تھا ابن عمر کا یہ داماد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب اس ظالم نے یہ کہنا شروع کیا کہ میری طرف وہی آتی ہے تو پھر صحابہ نے اس کو کافر قرار دیا عبداللہ بن زبیر نے مشاف بن زبیر کو اپنے بھائی کو اس کی سرکوبی کے لیے سرکوبی کے لیے بھیجا اس نے اس کو شکست دی اور اس کو قتل کر دیا مختار شکتی دیکھا اب اس کی بیوی جو صحابی کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آخری پیرے پر آ گئی وہ اس صحابہ تو قتل نہیں اوپر بڑھا ایک لائن پڑھ لی وہ یہ ہوا کہ بیوی کو کہا گیا کہ مان کے تیرا خان کافر ہو گیا تھا اس نے ماننے سے انکار کر دیا تو یہ کہتے بج مال علماؤ کلوم اللہ قر مختار سارے علماء مختار شخصی کے کافر ہونے پر جمع ہو گئے صحابہ اور کابل ما اقام شاعر اسلام جبکہ اس نے اسلام کے شاعر قائم کر رکھے تھے اس کی حکومت آج کے مسلمانوں کے ملکوں کے حکام کی طرح کی حکومت نہیں تھی اس نے قرآن و سنت کے مطابق سارے فیصلے ہوتے تھے صرف اس نے یہ کہا تھا کہ میری طرف وہی آتی ہے باقی فیصلے سارے قرآن و سنت کے مطابق تھے ہیں لما جنا الم نبوبہ جب اس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا جیسے نبوت ہے نا کہ میری طرف وہی آتی ہے تو پھر سب نے اسے کافر کہا صحابہ قطرا اللہ صحابہ اور وہ عورت جو اس کی بیوی تھی اس کو قتل کر دیا گیا لمبا امسانات میری تقسی جبکہ خامد کو کافر کہنے سے رک گئی میں اسے کافر نہیں کہہ سکتی سب کا مل یوکر البد تو اس کو کہ ہم چھوڑے گئے جو ان بدنیوں کو کافر نہ کہے ان جنگلیوں دیہاتیوں کو ما اقرار ہی جہاری اور اقرار کرتا ہے ان کے حال کا کہ ان کے پاس بال برابر اسلام نہیں تو من دا انل الاسلام تو کیا حال ہے اس شخص کا جو انہیں اہل الاسلام میں سمجھتا ہے من داسلام ہوا صف من اور اسلام کی طرف بلاتا ہے کہتا ہے یہ اسلام میں نہیں ہونے کا آگے آئیے من فی جو تابعین کے وقتوں میں ہوا یہ جاد بن درہم کا واقعہ بیان کرتے جاد بن درم یہ بئیمان پہلے بہت عابد بہت عالم اور بہت صالح آدمی تھا کہ اس نے اتحاد کیا اور اس نے کہا کہ بس دل سے اللہ کو مان لینا اور اس کے رسول کو مان لینا کافی ہے کوئی زبان سے بھی اقرار نہ کرے تو کوئی حرض نہیں وہ مومن ہے تو اس کو مسلمانوں کے حاکم نے قتل کر دیا اور اس کے قتل کرنے پر یہ کہتے ہیں نیچے بڑی لائن پڑے ڈول بلکہ رب علم اچ ہر ناچ بل علم بد عبادت جب میں لوگوں میں مشہور ترین آدمی تھا علم کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے صحاب صحابہ سے یہ, یہ, کہ یہ بدبی جن کے پلے میں اسلام کا بال بھی لے یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو قادر کہنے والا وہ خود قاتل قصہ تو بنی عبید القدہ بنی عبید القدہ کا قصہ یہ وہ ہیں جن کو کہتے ہیں خلافا فاطمی خلافت فاطمی کہا جاتا ہے عام تاریخوں میں تو یہ فاطمی اپنے آپ کو فاطمہ کی اولاد میں سے کہتے تھے یہ بھی جھوٹ تھا یہ بربر تھے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں تھے اور یہ ہر روز ایک اقدت جاری کرتے تھے اور ان کی حکومت میں اسلامی قوانین جاری اور خریدے جس طرح خمینی کی حکومت میں جاری تھے یہ بھی بدترین قسم کے راس جی تھے اور ان کی علماء اہل سنت نے تکفیر کی اور باوجود اس کے لوگ انہیں قلفا بیٹھے پلما آگے صفحے پر آگے پچاس سطح پر پلما فتح سلطان محمود جب سلطان محمود نے انہیں فتح کر لیا فرح المسلمون بال اشد الف تو مسلمان اس کی فتح سے بہت خوش ہوئے محمود زنگی نے اس علاقے کو فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے چڑھائی کی تھی اللہ پاک دونوں کی قبروں سے نور سے بھر دے آمین وصل نفا ابن الجی کی غالب کا کتاب ابن جو سنت کے امام اور عالم نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا نثر اللہ مصر مصر پر اللہ کی مدد کا آنا ان ظالموں کے خلاف فاطمی فل جن کو کہا جاتا تھا اس کے بعد قصہ ساکار آ گیا یہ آپ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں اب آخر میں ہم ہمارے تاکہ پانچ منٹ میں من میں ختم کروں پہ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیا جائے کہ آپ کو موقع دیا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں آپ نے روز روز آنا ہے اللہ آپ کو روز روز لائے بارہ جب آئیں گے تو پھر چار دوبارہ باون سفا باون سفا پر گے Belgium, بات تو یہ ہے اللہ کتب اللہ کی بھی ان علماء کے ہاتھوں میں جو کتب ہیں جو ہمیں مطلق اور معین کے چکر سے کے روک رہے ہیں اور مطلق اور معین نے مجھے ایک قانون بیان کرنا ہے یہ بہت بڑا نازک قانون ہے مگر آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ آپ بیالیس منٹ مطلب کوئی جو میں نے بتا دی جنرل کہ جو یہ کرے وہ یہ ہے اب جو کر رہا ہے اس کی کئی کیسی آپ ایک وہ کرنے والا جو ننگا چپٹا کفر شرک ہے جس پر علماء مار جمع ہے بچے بچے کو سمجھ مثلا مثلاً مرزائی ہر کوئی مرزائی کافر ہے ہم کسی مرزا کو کافر کہنے سے چوکتے نہیں اللہ ربول سے ڈرتے ہیں کہ اس کو کافر نہ کہیں گے تو اللہ ہمیں پکڑ لے گا کافر بے جھجک کہہ دیتے کیوں حجت تمام ہو چکی حجت تمام ہونا کیا ہے حجت تمام ہونے کا مطلب ہے کہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ کسی جہالت کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی کو نبی کہتا ہو ایک جہالت ادھر ہو ہے ایک ادھر ہوتا ہے کہ تعویل کرتا ہو کہ کچھ اور سمجھتا ہو ویسے نبی کہتا ہو نبی کا مطلب ہی ان کے نزدیک کچھ اور ہو تیسری بات کہ بدونی کشت کہتا ہو ایسے منہ سے نکل گیا ہو جان بوجھ کرنا کہتا ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے نبی کہہ دیا جب اس کو کہیں کہ تو کافر ہے تو گئے کیوں ہم کہتے ہیں تم نے مرزا غلام کادیانی کو نبی کہا کہ وہ بئیمان تو جھوٹا میں نے تو نہیں کہا میرے منہ سے نکل گیا ہوگا اللہ مجھے معاف کرے یہ کافر نہیں ہوگا اور چوتھی بات ہوتی ہے اقرا کے ساتھ تو کسی نے اس کی گردن پر چھری رکھی اور پھر مرزا غلام کادیانی کو نبی کہہ تو یہ چیزیں ساری نہ ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے آپ مرزایوں کے یہ دو چیزیں باقی رہ گئی اقرا تو ہے کوئی نہیں اور جان بوجھ کر کہہ رہا ہے اقرا بھی نہیں ہے اور بجونے کشت بھی نہیں جان بوجھ کر کہہ رہا ہے متن اب دو چیزیں باقی رہے گی جہالت اور تعلیم جہالت اس لیے دور ہوگی جی، تعلیم اس لیے دور ہو گئی جی کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستان میں انہیں پتہ ہے بچہ بچا ہمیں کافر کہتا ہے تو پتہ رہے نا کیوں کافر کہتا ہے فرض ہے ان پر ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے نبی بنا لیا نبی بنا لیا تو پتہ کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول کا کیا مقوم ہے اس لیے سب قافر ہے تو کیا بچے بچے کو جو غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے جو کہتا ہے کہ علی میرا مشکل خوشحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے بابے سے لیتے رہنا ہے وہ نے جلتے رہنا جو کہتا ہے ہر مشکل میں بابا میری مشکل کو پوری کرتا ہے ضرورت پوری کرتا ہے بابے کے نام کا تعویذ لٹکاتا ہے بابے کے نام کا بکرا ذبح کرتا ہے کیا اس کو پتا نہیں کہ معاشرے میں کچھ لوگ اسے شرک اکبر کہتے, اور کہتے ہیں اور کیسے ایسا کرنے والے مشرک ہیں بچے بچے کو ہی لگا پاکستان اس پر بھی حجر تمام ہو چکی ہے کوئی جہل نہیں ہے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی تعویذ باقی کی چھوڑی وہ احردیث علماء نے احناف علماء نے دیوبندی جنہیں عام اور میں کہا جاتا ہے بے شمار تقریریں کی بے شمار مسجدوں پر لڑائیں ہوئی بے شمار زمانتیں ہوئی بڑی مصیبت کے ساتھ ایک وقت تک بریلوی کہا کرتے تھے کہ یہ سب آئے بتوں کے لیے تم ہمارے اوپر لگاتے ہو کوئی نہیں یہ کہتا الحمد للہ علما کے کام کا نتیجہ تو یہ اجت تمام ہو چکی اب جو کہتا ہے صحابہ کاثر ہے اسے پتا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحبہ کافر کہنے والا کافر کیا اجت تمام ہوئی اس پر کیا جو کہ قرآن کو بدلی کتاب ہے اسے پتا کہ سارے مسلمان اس پر جمع ہیں کہ قرآن محفوظ کتاب ہے کیا جو اپنے آئمہ کو معصوم کیا ہے اسے پتا نہیں کہ سارے مسلمان جمائے کہ مسلمان صرف انبیاء اور غسل معصوم ہیں جھوٹ بولے بل اجب تعجب کی بات یہ کہ ہم نے القتب اللہ ہے یہ ہوا پہلا میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا کفر ہے اس میں عام آدمی کو بھی حقیہ کے حکم لگا دے مگر فتوا نہ دے فتوا ہو رہا کا کام ہے فتوا اور بات ہے اور سمجھ اور بات ہے ایسے آدمی کو صرف نہ سمجھے اس کے پیچھے نمازنا پڑے اس کے ساتھ قربانی میں شریف نہ اس کا جنازانا پڑے اس کو لڑکی نہ دے سمجھے فتوا نہ لگائے فتویٰ لگانا علما کا کام یہ اسلام نے ہمیں تہذیب سکھائی دیکھیے وہ اسی وقت عبداللہ بن مسود کے پاس گئے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو کافر نہیں مان رہی کیا کرے فتوے کے بہت سارے جو بعد میں آنے والے حالات ہیں ان سے نپٹنا ایک عالم کا کام ہے ایک عام آدمی کا سمجھنے کا حق بالکل ہے اور سمجھا لوگوں نے میں, میں نے خولا بن خالبہ کا واقعہ پیش کیا تھا وہ اس معاملے میں ایک ایسی قطعی ضرور ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ ضرور نہیں معاشرے میں ایک قانون تھا مطلق جنرل لا ایک عام قانون تھا کہ جو اپنی بیوی بی کو ماں کہہ دے اس پر بیوی بی حرام ہو گئی ہاتھ لگانا بھی حرام ہو گیا جیسے کہ جس عورت کا خامد مرتب ہو جائے وہ اس عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا نہ وہ عورت اس کے قریب جا سکتی جیسے وہ عورت حرام ہو گئی اسی طرح جس نے ماں کہہ دیا اپنی بیوی کو اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی حرام ایک ہی طرح ہوئی اگرچہ حرام ہونے کی وجہ یہاں اور ہے بندہ مسلم ہی ہے مگر ماں کہنے کی وجہ سے حرام ہوئی ادھر مرتاد ہوا تو مرتاد ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اب نکاح ٹوٹ گیا ماں کہنے کی وجہ سے اب صحابیہ کو چاہیے تھا کہ فتوا نہ لگاتی بلکہ جب ہاون باہر سے اس کا غصہ اتر گیا اندر آیا کیس بن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خولا بنت سالبہ کی طرف بڑھا کہ انہیں ہاتھ لگائے خوش کرے مگر وہ انہوں نے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی وہ پیچھے ہٹ گئی اور جب یہ آگے بڑھا تو وہ طاقت تن تنون انہوں نے دھکا دیا اور اپنے خامت کو جس کا انتہائی ادب کرنے کا حکم جو صحابیہ کو معلوم تھا اس سے بڑھ کر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا اس نے دھکا دیا چار پائی پر پھینکا اور بغیر پردے کے بھاگ بھاگوکی کہ خامد ہے پیچھے نہ بھاگے پکڑ نہ لے ہاتھ نہ لگائے میں حرام ہو چکی ہوں یہ ہے اس نے سمجھا کہ میں حرام ہوں یہ پکی بات ہے اس نے فتوا نہیں جاری کیا فتوے کے لیے وہ سب سے بڑے مفتی ہے. آزم محمد رسول اللہ کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول کو گنجائش باقی ہے میرے لیے کوئی گنجائش ہے میں بوڑھی ہو گئی یعنی جوانی میری کھا گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. لے کر جاتی ہوں تو کھلا نہیں سکتی اس کے پاس چھوڑتی تو میرے پاس کیا بچا جوانی بھی بیت گئی اس کے ہاں بچے بھی گئے میرے لیے کوئی گنجائش اللہ کے رسول کے پاس کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ آئس نازل ہوتی ہے اٹھائیس میں شروع ہوتا ہے اب سمی فا اللہ کی تجا بھی روحافی رو تو میرے بھائیوں یہ بتائی دلیل ہے کہ صحابیہ نے مطلب پر جو فتوا تھا جنرل وہ معین پر کیش بن ثابت پر ٹھوس دیا اور کیش بن ثابت کو ہاتھ لگانا لگانے نہ دیا اور اپنے خامد کی گستاخی تک کر گئی وہ گستاخی جائز نہ تھی کسی صورت کی بھی خامد کو دھکا دینا ایک گناہ سے کم نہیں ہے مگر یہ دھکا اس لیے دیا کہ خامد اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی پر اسے ابھار رہا ہے یہ اس پر کوئی دلیل نہیں تو یہاں پر میں بس ملخص سناتا ختم کرتا ہوں پڑھتا نہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کے ہاتھوں میں کتابیں جن میں حکم المرتاد کے ابواب موجود ہیں اور یہ علماء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو یہ انکار کرے کہ صبح کی سنتیں نہیں ہیں وہ کافر ہے جو بطر کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو یہ انکار کرے کہ قسم کھا کر قسم اٹھا کر کسی کا مال کھانا جائز ہے وہ بھی کافر ہے اور جو یہ انکار کرے کہ زخموں پر شلوار لٹکانا جو ہے یہ حلال ہے ایسے کہے اور کہے کہ میں انکار کرتا ہوں ان حدیثوں کا وہ بھی قابر ہے وہ کہتے ہیں ان مسلوں پر انکار کرنے والا قابر ہے اور جو کہے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کے پورے مفہوم کا انکار کرے وہ مسلم ہے اور کہتا ہے حد تو یہ ہے ہمارا مال لوٹنا ان علماء نے جائز کر دیا یہ محمد بن عبد الوہب اب دل کے دکھڑے پھول رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے کہتے ہیں اس معاہدے کو توڑنا بڑا ثباب ہے یہ بڑے ظالم ہے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان کے ساتھ سارے معاہدے توڑ دے ان کو تکلیف پہنچاؤ کہتے جو ہمارا مال واپس دینے کا وعدہ کرے کہتے مال کھا جاؤ ان کا مال کھانا حلال ہے جو ہمارے ساتھ لڑے کہتے واہ یہ تو اتنی بڑی نیتی ہے کہ یہ تو نبیوں والا عمل ہے ان کے ساتھ لڑنا کہتے انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم تو اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت پر اور حق پر لانے کے لیے آگ سے بچانے کے لیے یہ ننگے چیزیں مسئلے بیان کرتے ہیں ہمیں شوق کے لوگوں کو کافر کہنے کا یہ لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ اپنے علم پر خود گواہ ہوں گے ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور آخر میں اسی پر ختم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آئیے گا رسول ادین کریم اللہ پر ایمان لانے میں ایک چیز داخل ہے میں آپ کے سامنے کو جان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے اسماؤ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان لانے میں چار باتیں داخل ہیں پہلے اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے پھر اللہ کی ربوبیت پر ایمان کہ وہ ہمارا رب ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے تیسرا اللہ کے ربیت پر ایمان کہ وہ اللہ واحد ہے عبادت کے لائف صرف وہی ہے اور چوتھی رحم ترین بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ کے اچھے سے نام اور اچھی سی, سی, سی, سی ہیں اللہ کے اسماو سفات پر, پر ایمان یہ ایمان میں داخل ہے اللہ پر ایمان میں یہ بات شامل ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اسماو صفات توقیسی ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی نام یا کوئی صرف نہیں کر سکتے ہم اللہ کی انہی صفات کا اقرار کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں یا رسول اللہ ص نے اسے مبارکہ میں جن کا ذکر کیا ہم اللہ کے ان ناموں پر اور اللہ کی ان فصوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آج سے مبارکہ میں جن کا ذکر ہے جو صفات اللہ نے بیان کی ہے اور جو اسما بیان کی ہے وہ انتہائی قلیل ہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں اللہ کی بہت سی فقیں ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو باتیں بیان نہیں کی تو ہم جن سفتوں پر اللہ نے بیان کیا بس انہیں پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں بہت سے نام ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں ہاں جو علم میں ہمیں اللہ دے دیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور تیسری بات کہ جو صفات اور جو نام اللہ نے بیان کیے ہمیں ان کے مائنی معلوم ہے اللہ سمی ہے اور سمی کی میں سننا ہے سننے کے معنی بھی معلوم ہے کہ کسی کی آواز کو پہچاننا العلیم وہ جاننے والا ہے ہمیں معلوم ہے جاننا کس کو کہتے ہیں وہ سمی ہے وہ بصیر ہے تو ان ناموں کے معنی ہمیں معلوم ہے ہم ان معنی پر ایمان ہی لاتے ہیں ہمیں ان, معنی، ان،, ان ناموں کی اور ان قسطوں کی کیفیت معلوم نہیں کہ کیسے سنتا ہے میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں ایک جانور بھی سنتا ہے سننے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے کیفیت مخلوق کی خالص سے کوئی کشبی نہیں ہو سکتی تو ہم ان کے معنی جانتے ہیں لیکن ہم ان ناموں کی ان ناموں اور ان صفاتوں کی کیفیت نہیں جانتے اس لیے ہم کو کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے سنتا ہے اللہ کیسے بولتا اللہ بولتا ہے اللہ کلام کرتا ہے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کیسے کلام کرتا ہے یہ قرآن مزید اللہ کا کلام ہے عربی زبان میں اللہ نے کلام کیا لیکن ایسا کلام کیا کہ کوئی انسان وہ جیسا کلام نہیں کر سکتا لیکن اس کی کیفیت کیسے اس کلام کو سنا مسلفت نے وہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں اس کیفیت میں بحث کرنا یہ حرام ہے اللہ کی بہت کی فس جیسے جاس اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو اس کو سیدھا کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنگم پر اپنا پاؤں رکھیں گے اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے قرآن نزیب میں پنڈی کے ننگے کرنے کا ذکر ہے اور में مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ اپنی پنڈی کو کھولے گا تو لوگ سیدھے میں گر جائیں گے اور وہ لوگ سیزا نہیں کر سکیں گے جس دنیا میں سیدھا نہیں کیا تو یہ پنڈی کا اللہ نے کیا اب یہ سستے ہمیں معلوم ہیں فکوں کے معنی ہمیں معلوم ہے لیکن ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں اس کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے تو پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کے ناموں اور فکوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے سارے نام اعلی ہیں افضل ہیں ان ناموں پر ہمارا ایمان ہے وہ نام ہم فطر سے نہیں ترار سکتے فطر سے نہیں کر سکتے یہ وہی نام ہے جو اللہ کے قرآن میں یا رسول سلسلم کے صاحب مبارکہ میں ایک فکر ہے ان ناموں نام سطفوں کے معنی ہمیں معلوم ہے ان معنی پر ہمیں ہمارا ایمان ہے اللہ حاصل مستوی ہے اب اس استوا کے لیے ہمیں معلوم ہے اس کس کو کہتے ہیں اس کی کیفیت مختلف ہے ایک انسان کا استفوا مختلف ہوتا ہے ایک انسان کسی پر بیٹھا ہے وہ بھی مستلی ہے ایک شریف گھوڑے پر سوارے وہ بھی مختلف ہے انسان کی اپنی استوا کی کیفیت دو حالتوں میں اتنی مختلف ہے جو بالکل مختلف ہے اور خالق کے مخلوط سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہو سکتی اس لیے ہم خالق کی ان صفات کی کیفیت کے بارے میں ہم خاموش ہیں اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس بارے میں مالک رحمۃ اللہ, اللہ کی بات بڑی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ عز پر مصطوی ہے اس کے استوا کے نئی ہمیں معلوم ہیں اور اس کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتی ہیں جو شخص اس میں سوال کرتا ہے وہ فدتی اس میں دو فرقے گمراہ ہوئے ایک مشبہ جنہوں نے تشبیح دی مخلوق کے ساتھ اور اس میں انہوں نے کہا جیسے ہمارا ہاتھ ہے جیسے ہم قرار کرتے ہیں جیسے ہم اترتے ہیں ایسے اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے جیسے ہم چڑھتے ہیں جس طرح اللہ حاصل پر چڑھا ہے تو جس نے مخلوق کے ساتھ تشبیح دی اس نے حرام کام کیا لے سکن سلی شی اللہ کی نسل جب کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیح دینا یہ اللہ میں لطف کرنا یہ حرام تو مشبہ جنہوں نے اللہ کو اللہ کی صفات کو یا اللہ کے اصما کو مخلوق کے ساتھ مشابہ کیا یہ گمراہ فرقہ ہے اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ایک نے تشدی کی مخلوق کے ساتھ اور دوسرے نے کہا نہیں اللہ کلام کرتا ہے لیکن کلام کے معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے اللہ سنتا ہے لیکن سننا کس کو کہتے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے لیکن ید, ید کے میں نہیں ہمیں معلوم ہے کہ یج کس کو کہتے ہیں انہوں نے اس معروف معنی کو تبدیل کیا اور اللہ کی صفات کا اور اللہ کے ناموں کا ان میں سے بعد سب ناموں کا انکار کیا بعد میں سات ناموں کا اقرار کیا تو اس کا مختلف کیٹیگریز ہیں درحال جن لوگوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کیا یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے اور جنہوں نے کشتی کی مخلوق کے ساتھ یہ لوگ بھی گمراہ ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے عصما اور سفاق پر صحیح طریقے سے مان لے کے اصما اور صفات تو ہمیں جو قرآن سنت سے معلوم ہوگا یہ توقیفی ہیں اپنی طرف سے ہم کوئی بیان نہیں کر سکتے وہاں جی اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو اللہ ہمیں بتائی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ تیرے ان ناموں کا وابستہ جو نام انہیں اپنے بادشپا کے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم نہیں اچھا یہ ایک صاحب ہے یہ مزدوری کرتے ہوئے گڑ پڑے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے چالیس ہزار ان کے اپریشن پر خرچ آتا ہے ان کے لیے امداد کا کہا گیا ہے حافظ محمد یا, یا عزیز میر محمدی صاحب نے تذکیہ کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ کسی نے امداد کرنی ہو تو کر دیں اللہ تعالیٰ انہیں چھپا دیا مزدور یہ تحقیق تصدیق کرنا چاہے مزید تو اسے حق رکھتے ہیں